ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين و, و باب اعوذ من الشيطاني الرديم واذا قيل لهم لا تسفدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الم المف صدون ولا قلعہ یشعرون اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ نہ فساد کرو تم زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں خبردار یقینا یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ لوگ بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن فرمایا کہ یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے دلوں میں نفاق کا مرد ہے اور اس مرض میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہا ہے کس طرح یہ مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں. یہ ان کی کامیابیوں کو پسند نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے ہر وقت یہ امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اب ان کا نقصان ہوگا اور ان کا کام بند ہو جائے گا ان کی دعوت رک جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلاتا ہے اللہ اپنے مسلمان بندوں کی مدد کرتا ہے یہ دعوت پھیلتی ہے تو ان کا مرض نفاق کا اندر سے بڑھ جاتا ہے ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا ہے ان کی تکلیف میں انتہائی شدت آ جاتی ہے تو نفاق ایسا مرض ہے ایمان بھی دل میں ہوتا ہے اور نفاق بھی دل کے اندر ہوتا ہے یہ دل کو رکھنے والی بیماری ہے نفاق اور اس کے ساتھ ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے حتا کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ ایمان سے بالکل ہی بندہ نکل جاتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان فرمائی ہیں ان کے اندر ان چیزوں کی انشاءاللہ شاء ہو وضاحت ہوگی تو فرمایا یہ لوگ ہر وقت دھوکہ دیتے ہیں منافق کی خصلت اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب ان کا مرض یہاں تک پہنچ جائے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور پھر اس کے بعد یہ سمجھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے لیں گے اللہ کی پکڑ سے بھی پچ جائیں گے اپنی تیزی کے ساتھ تو فرمایا کہ پھر ان کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے جو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ اللہ اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ منافقوں کے شر سے اپنے بندوں کو بچاتا ہے تو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ ظالم اپنا نقصان کرتے ہیں یہ اپنی حیثیت کو مجرو کرتے ہیں ان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بڑی ہی داغدار ہو جاتی ہے کوئی بھی ان پر اعتماد نہیں کرتا لیکن یہ ایسے بے وقوف ہیں اور نفاق کے مرض میں اتنے شدت سے مبتلا ہیں کہ اس کیفیت کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تو اب آگے فرمایا قالو، فل کالو انہن دیکھیے جب اسلام قبول کر لیا بندے نے ایمان قبول کر لیا مان لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کو ایک اپنا اللہ اپنا رب تسلیم کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نبوت و رسالت پر ہم ایمان لاتے ہیں کتاب اللہ پر ہمارا ایمان ہے اسلام پر ہم ایمان لاتے ہیں اس پر عمل کریں گے اس کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کو اپنی زندگی کا پورا رویہ اسلام کے مطابق جو دعویٰ کیا ہے ایمان کا اس کے مطابق گزارنا چاہیے مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی فرما برداری کرے اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرے اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے مومن کا تقاضا تو یہ ہے ایمان والی زندگی تو یہ ہے لیکن منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی نافرمانیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں غلطی مسلمان بھی کرتا ہے مومن بھی کرتا ہے لیکن وہ ڈرتا ہے وہ غلطی کو غلطی سمجھتا ہے پھر توبہ کرتا ہے یہ مومن ہے لیکن ایک بندہ وہ غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا دعویٰ اسلام کا ہے لیکن اسلام پر عمل نہیں اللہ کی نافرمانی بڑے دھڑلے سے کرتا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ نے جن چیزوں پر پابندیاں لگائی ہیں وہ اس کو اپنی تیزی سمجھتا ہے جھوٹ بول کر دنیا کے اندر اپنے کام چلانا اپنے مفاد حاصل کرنا وہ اس کو اپنی چلاکی اپنی مکاری تصور کرتا ہے کہ میں یہ صحیح کام کر رہا ہوں اور اللہ نے غیبت پر پابندی لگائی یہ منافق غیبت کرے گا ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرے گا اور پھر برائی کو پھیلائے گا صرف یہی نہیں خود کرے گا وہ دوسرے کو بھی برائی پر لگائے گا امادہ کرے گا تو فرمایا کہ یہ ہے ان کا فساد اللہ تعالی کی نافرمانیاں فس دنیا میں زمین پر فساد کا موجب ہے اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری امن و سلامتی کی ضمانت ہے تو جب نافرمانیاں کی جائیں گی اور بڑے دھڑلے سے کی جائے گی اور ان کو اپنی سمجھ کر وہ سب کچھ کریں گے تو کتنا فساد برپا ہو جائے گا حقیقت میں مسلمانوں کے اندر مسلمان معاشروں میں مسلمان ملکوں میں یہ نفاقی ہے اور اس خصلت کے لوگ ہیں جو بڑی تباہی پھیلاتے ہیں بڑا ہی نقصان کرتے ہیں اللہ اکبر ظاہر ہے منافق توبہ نہیں کرتا اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا اس کو احساس نہیں ہوتا اس کو شعور نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ اصلاح کے نام پر فساد کرتے اور کہتے کیا ہیں کہ یہ سارے ہمارے کام اس لیے ہیں کہ اس سے تو ہم یہ یہ کام درست کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں معاشرے کو امن و سلامتی دینا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں آج دیکھ لیجئے سیاست ساری کس طرح چل رہی ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ کیا کام کر... کرتے ہیں بظاہر تو کلمہ پڑا ہوا ہے مسلمان ہے اسلام کے دعوے دار ہے مسلمانوں میں شامل ہوتے ہیں لیکن بے حیائی پھیلانا بدکاری اور بے پردگی ان چیزوں کو رواج دینا میڈیا کے اندر کس اعتماد کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو حقوق نسواں کا نام دیتے ہیں ان کو آزادی کا نام دیتے ہیں حقوق کے نام پر یہ سارا کام کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں کتنی تنظیمیں ہیں جو اس کام پر لگی ہوئی ہیں جن کے منشوری ہی یہ ہیں کہ ہم نے معاشروں کے اندر جو کام ہمارے معاشروں کے اندر گھس کر کافر نہیں کر سکتے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں, ہیں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو حق حقیقت میں ان کا نقصان معاشروں کے اندر بڑا ہی گہرا ہوتا ہے بڑا ہی غلط ہوتا ہے جتنا یہ قانون سازی کا نظام ڈھانچہ یہ چل رہا ہے ملکوں کے اندر جی انسانوں کو حقوق ملنے چاہیے یعنی آزادی ملنی چاہیے اسلام آزادی کا علم بردار ہے اور اتنی آزادی اتنی آزادی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی کوئی پرواہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو ایک شریعت کا نظام پورا اپنی امت کو دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں اور یہ یہ دھڑے سے یہ کام کر رہے ہیں کتنا اور سچی بات ہے جتنی بدکاری ہے جتنی ذنا ہے جتنی بے حیائی ہے جتنا حقوق کا غصب ہے ڈاکے ہیں قتل ہیں چوریاں ہیں یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں لیکن ان کو شہ دینے والے باقاعدہ ایسے لوگ ہر سطح پر ایسے ادارے وہ کام کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو جی اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو معاشرے کو حقوق دلانے والے ہیں ہم تو آزادی کے علمبردار ہیں ہاں یہ, یہ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں اصلاح کے نام پر باقاعدہ فساد برپا کرتے ہیں تو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ انب الم بلا کلّہ یشورون خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ اے ایمان والو مسلمانوں دھوکہ نہ کھانا نقصان نہ اٹھانا تمبی کی ہے اللہ تم متنبے ہو جاؤ خبردار کے یہی فساد برپا کرنے والے ہیں جی یہ نام اصلاح کا لیتے ہیں حقیقت میں یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں بلا اللہ یہ لیکن ان کے مرض نفاق نے ان کو اس سطح پر پہنچا دیا ہے کہ یہ غلط چیز کو ہی سمجھنے لگ گئے ہیں ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ معاشروں کے اندر اس کا انجام کیا ہوگا پھر ان سارے کاموں کے ساتھ ہمارا انجام کیا ہوگا وہ اس شعور سے آری ہو چکے اللہ ویداقیلحم آنو کما آمن سو قالو انو مینو کما آمن صفحا اور جب کہا جائے ان کے لیے ایمان لاؤ تم کما آمن سو جیسے ایمان لائے لوگ قالو تو کہتے ہیں انو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن صفحا جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ اللہ خبردار ان بے شک وہ ہم اسفا وہی بے وقوف ہیں ولا کلّہ یعلمون حقیقت میں یہ جانتے نہیں ہیں بالکل اسی انداز سے جیسے پچھلی دو آیتوں میں ہے فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جائے بھی اپنے رویے ترک کر دو سیدھے ہو جاؤ دیکھیے جیسے یہ مخلص لوگوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد ان کے رویے کتنے اعلیٰ ان کے اخلاق کتنے زبردست ان کا ایمان کا معیار کتنا شاندار اللہ سے وابستگی رسول سے محبت اسلام کے لیے قربانیاں یہ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں صحابہ کرام مراد کیا ہے کون لوگ مراد ہیں صحابہ مراد ہیں نبی صلی اللہ کیونکہ ان کے سامنے یہ قرآن نادل ہو رہا تھا نا سبحان اللہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے مراد صحابہ کرام ہیں وہ مخلص لوگوں کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ فرمایا اس طرح تم بھی ایمان لے ہو یہی رویہ تم بھی اختیار کرو یہ دوگلی پالیسیاں چھوڑ دو یہ کافروں سے دوستیاں ترک کر دو تو جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ مخلص لوگ اس طرح تم بھی ایمان لاؤ نا اس سے بھائیو ایک مانا یہ بھی نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان ہی ہمیشہ معیار ہے ہمیشہ وہی معیار ہے ہر دور میں اسی کو معیار سمجھنا چاہیے اللہ اکبر تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کیا کہ ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وکوف لوگ ایمان لائے جو مخلص لوگ تھے صحابہ کرام وہ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے کیوں وہ کہتے تھے دیکھو ہم جنگ پر بھی نہیں جاتے جہاد پر بھی نہیں جاتے تکلیف بھی نہیں اٹھاتے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم غنیمتوں سے حصہ بھی لے لیتے ہیں مشکلات سے بچ جاتے ہیں مفادات حاصل کرتے ہیں جی ادھر سے بھی مفاد ادھر سے بھی مفاد اور یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں ان کی, تو ان کی تو عقل نہیں ہے یہ قربانیاں شہادتیں پیش کر رہے ہیں تکلیفیں اٹھا رہے اور جناب اتنی مصیبتیں اتنی مشقتیں اور اس کے عبض ان کو مل کیا رہا ہے دیکھو ہم کتنے عقل مند اور سمجھدار ہیں کہ ہم تکلیفوں سے بچ رہے اور جناب سب کچھ حاصل بھی کر رہے ہیں تو پھر ہم اچھے ہوئے یا یہ اچھے ہوئے ہم مند ہیں اور یہ بیوقوف ہیں آپ یقین کریں آج کل کے یہ جتنے دانشور بیٹھے ہیں نا ٹیلی ویژن چینلوں پر یا سیاست کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے ذمہ دار فیصلے کرنے والے یہ یہودیوں کے شاگرد سلیبیوں کے پروردہ جی وہ جن کو یہ حیثیتیں ملی ہوئی ہیں وہ جو سچے ایمان والے صحیح حقیقت ماننے والے جہاد کرنے والے وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک تو ہے نا کافر دہشت گردی کے تانے دیں امریکہ مسلمانوں کو مجاہدین کو دہشت گرد کہتا ہے دنیا کے باقی لوگ دہشت گرد قرار دیتے ہیں تو وہ تو کافروں کا یہ طریقہ ہے ہی ہے لیکن ہمارے ملکوں کے اندر یہ جو اپنے آپ کو دانشور کہلاتے ہیں ان کے رویے کیا ہے وہ بھی مجاہدین کو کہا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ کلمے پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنوانے والے بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو کافر کہتے ہیں بات وہ یہ بھی وہی کرتے ہیں یہ لیکن ملمہ سازی ہے زخر فل قول غرورا ہاں بات ملمہ سازی کی کرتے ہیں اور اس طریقے سے کہ یہ بچے بھی رہیں اور جناب ان کا شمار مسلمانوں کے اندر ہوتا بھی رہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ملکوں کے خیر خواہ بھی بنا کے رکھے اور پھر اپنے اپنا مفاد بھی بڑا حاصل کریں ان کے رابطے سارے سب کے امریکیوں سے ان کو ادھر سے بھی ان کو ایڈے ملتی ہیں ادھر سے بڑی ایڈے ملتی ہیں ان کو اور پھر وہ یہاں بھی شامل حکومتوں میں بھی شامل اندر رابطے اللہ کے دشمنوں سے ان سے بھی مفاد حاصل کرنا تو یہ ہے نا جی عقل مندی یہ کیا عقل مندی ہے کہ بندہ ہر وقت مصیبت میں پڑا رہے ہر وقت ہی اسلام کی وجہ سے مشقتیں اٹھاتا رہے تکلیفیں ہی برداشت کرتا رہے ہر وقت اس کو صبر ہی کرنا پڑتا رہے اور اس کو ملے کچھ بھی نہ یا ملے تو بہت تھوڑا اتنی بڑی تکلیفیں اٹھا کے انہوں نے دنیا میں کیا حاصل کیا یہ اس قسم کی باتیں کشمیر میں قربانیاں دے کر بتاؤ ان کو کیا ملا افغانستان میں لاکھوں قربان کر کے بتاؤ مجاہدین کو کیا ملا یہ دنیا چاہنے والے دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے والے دنیا کی حکومتوں کے طالب یہ جنہوں نے متمن نظری دنیا بنا رکھا ہے وہ تنقیدیں کرتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی عقل ہی نہیں ہے تو فرما کہتے ہیں کیا کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ہیں اور پھر ہمیں بھی جہاد کرنا پڑے شہادتیں پیش کرنی پڑیں اور جناب اتنا سب کچھ تو دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کرتے لیکن غنیمتیں ہمیں بھی مل جاتی فائدے ہمیں بھی مل رہے تو ہر طرف سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ہر طرف سے تکلیفوں سے بچ رہے تو تو عقلمندی تو اس کا نام ہے نا عقلمند تو ہم ہوئے یہ تو سارے بے وقوف قسم کے لوگ اللہ اکبر اللہ انفہاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے خبردار ایمان والوں مسلمانوں ان کی باتوں میں نہ آنا یہی بیوقوف ہیں اور مسلمانوں ایمان والوں جہاد کرنے والوں قربانیاں دینے والوں مشقتیں اٹھانے والوں اسلام کے ہر حکم پر جان قربان کرنے والو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بڑے عقل مند ہو تم نے مستقبل کو جان لیا پہچان لیا محفوظ کر لیا اور یہ بے ہیں جو دنیا کا چند روز فائدہ حاصل کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کو مجروع کریں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے بلا قلعہ یہ علم ہی نہیں رکھتے یہ سمجھ ہی نہیں رکھتے تو حقیقی علم سے یہ بہت دور ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہ علم وہ فہم وہ شعور دیا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے دین پر قائم ہیں آ آج تکلیفیں ہیں تو کل ان یہ امتحان ہے امتحان کے بعد فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی دنیا میں بھی ان کو بہت کچھ دے گا اخرت تو ہے ایمان والوں کی اور یہ بیوقوف ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا منافق وقتی طور پر اپنے آپ کو بڑا تیز قرار دیتا ہے لیکن کچھ دیر آگے چل کر کوئی بھی اس پر اعتماد نہیں کرتا ہاں کوئی کچھ نام دیتا ہے کوئی کچھ نام دیتا ہے یہ دنیا میں بھی اپنی حیثیت کو مجروح کر بیٹھتے ہیں اور بھائیو حقیقت ہے منافقوں نے دنیا میں کبھی عزت پائی نہیں وقتی طور پر تھوڑا بہت مل جائے تو مل جائے حقیقت میں یہ مدینے کے منافق ہے نا ان کا ذکر ہی اللہ قرآن مجید میں کرتا ہے صحابہ کے مقابلے کے اندر صحابہ کا ایمان اور ان کا نفاق ان کا موازنہ ہو رہا قرآن ان دو رویوں کے تذکرے ہو رہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا دیا دنیا میں کتنی عزتیں دیں کتنی دولتیں دیں کتنی بڑی بڑی حکومتیں دیں اور ان کو کیا ملا سوائے ذلت کے رسوائی کے ناکامی کے اور پھر آخرت تو خیر ہو گئی برباد دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا منافقوں کو کچھ بھی نہیں ملتا یہ وقتی طور پر تھوڑا تھوڑا بہت شیطان ان کو حوصلے دیتا رہتا ہے حقیقت میں یہ بے بکوف لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں یہ علم سے آری ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہتے دوسروں کے بے اللہ اکبر جو صحابہ کو برا بلا کہے یہاں بہت سخت اشارہ ہے اس ان آیات کے اندر جو صحابہ کو برا بھلا کہے یہ نفاق کی علامت ہے یہ نفاق کی علامت وحدہ لک الدین آمن کالو آمنا وحدا خلو الا شیاتی نہم قالو انا مقم انما نہ مستحد اون اللہ یسحد بہم یم فیتیا نہم یم ویدا لکھ الدین آ منو جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالو تو کہتے ہیں آ منا ہم بھی ایمان لائے ویزا خلو اور جب وہ الگ ہوتے ہیں الا شیاتی نہم اپنے شیطانوں کی طرف قالو تو کہتے ہیں ان معکم معاکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ انہنوں ہم تو صرف مستحد مذاق کرنے والے ہیں ان مسلمانوں سے اللہ ہو اللہ یستا بہم مذاق کرتا ہے ان سے یا مذاق کرے گا ان سے و اور کھینچتا ہے ان کو فی تو ان کی سرکشی میں یا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ہاں جی ایک اور خصلت یہاں بیان ہو رہی ہے فرمایا کہ جب تو یہ ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں ہر طرف اپنا تعلق قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھی جیسے تم ایمان لائے ایسے ہم بھی ایمان لائے ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے نا جی ہم بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں مسجدوں میں جا کر تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو قالو آمن کہتے ہیں ہم ایمان لائے اعتماد دلا کے رکھتے ہیں ہر وقت کہ کہیں ہماری یہ سازشوں شرارتوں کا اثر ان پر اس طرح نہ ہو جائے کہ یہ ہمیں پہچاننے لگ جائیں تو ان کو اعتماد میں رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم ایمان لائے پریشان نہیں ہونا ہم تمہارے تم جیسے تم ایمان لائے ایسے ہم ایمان لائے ویزا خلو الا شیاتی <شَيَاطِنَهِم> اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیاتی کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں یعنی خلبت میں ملتے ہیں ان سے زیادہ گہرائی میں بات کرتے ہیں ان سے معاملات طے کرتے ہیں ان سے کرنا کیا ہے وہاں تو صرف یقین دہانی ہے مسلمانوں کے پاس جا کے ان کو یقین دلانا ہے بس آپ آپ مطمئن رہیں ہم بھی مسلمان ہیں لیکن واضح خلو الا شاطین فرمایا تخلیہ کرتے ہیں ان شیطانوں کے ساتھ اور علیحدگی میں جا کے مل کر ان کے ان سے منصوبے بناتے ہیں ان کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں جی ہم نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے منصوبہ سادیاں کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ وقتی سا معاملہ ہے صرف مطمئن کرنے کے لیے ایک سرسری ملاقات ہے اور اندر سے معاملہ سارا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ شیطان ہر سرکش کے ان کو کہتے ہیں شیاطین الامس والجنن شیطان انسانوں میں بھی تو قرآن کہتا ہے شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں ہاں جی یہ جو شیطان جس کو بڑا شیطان ابلیس کہتے ہیں نا یہ کان منل جن فص ان رب یہ جنات میں سے ہے یہ ابلیس جو ہے نا بڑا شیطان ہاں جی یہ جنات میں سے ہے لیکن صرف شیطان جنوں میں سے نہیں ہوتے جَعَلْنَا لِكُلَّ نَبِيًا عَدُمَّ الْإِنسِ <بَلْجِن> اللہ تعالی فرماتے ہم نے نبیوں کے دشمن وہ کھڑے کیے ہاں کون کون جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی گویا کہ شیطان جیسے جنوں میں ہوتے ہیں ایسے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جو گروپوں کے اندر بڑے بڑے ان کے سردار ہوتے ہیں جی بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں یہ شیاطین سے مراد جو بڑے سرکشہ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کا قائد کون ہوگا جو ایمان میں ان سے زیادہ بہتر ہوگا ان اکرم اکم عند اللہ اطخا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا زیادہ اطاعت کرنے والا زیادہ خدمت کرنے والا لیکن یعنی جو منافقین ہیں، کفار ہیں ان کے لیڈر کون ہوں گے جو کفر میں زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے جو نفاق میں بہت بڑے ہوں گے تو ہمیشہ قیادت ان کو ملتی ہے نا تو فرمایا اب یہ اپنے سرکشوں لیڈروں کے لیڈر مراد ہے یہاں سردار مراد ہے یہاں یا منافقوں کے اپنے سردار ہیں جیسے عبداللہ بنوبئی ان کا ایک سردار تھا یا کافروں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان سے ملتے یہودیوں سے کہ جو لیڈر ہیں ان سے ملتے مدینے کے اندر یہ ماحول ہے یا پھر ان کی خفیہ ساز باز ہوتی تھی مکے والوں سے جتنے بھی جہاد کے مارکے ہوئے ان میں اکثر و بیشتر مارکوں کے اندر منافقوں نے ہمیشہ مخبری کی مکے والوں کے ساتھ ساز باز کی خبریں پہنچائیں ان کے ساتھ تعاون کیا مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا کافروں کے ساتھ اندر سے معاملات طے کیے یہ, یہ ان کے رویے رہے اللہ اکبر تو فرمایا ان کے ان, ان کے لیڈروں سے کافروں سے مرافکوں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے بڑے گہرے ہوتے ہیں جب ان سے ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں علیحدگی میں ملتے ہیں اور جناب بڑی لمبی چوڑی میٹنگیں کرتے ہیں معاملات طے کرتے ہیں سازشوں میں شریک ہوتے ہیں تو یہ یہ ان کے ساتھ ان کا یہ تعلق ہے ایمان والوں سے ملنا محض مطمئن کرنے کے لیے مسلمانوں کو صرف اطمینان دلانے کے لیے کہ ادھر سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یہ اپنے میں سے ہم کو کہیں خارج نہ کر دیں ادھر بھی ہمارا نام رہے لیکن کام ساری محنت سارا مشن کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرنے میں یہ پورے طور پر شامل ان کے ساتھ خَلَو قَالُوا اِنَّا <مَعَكُم> پھر ثابت کرتے ہیں دیکھے جی ہم نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہم نے فلاں مقام پر ان کو دھوکہ دے دیا اوس خدرت میں ہم نے لڑائی کرا کے دکھا دی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا تو باقاعدہ وہ پورا اعتماد دیتے ہیں دیکھو ہمارا اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہم ساتھ اندر باہر سے ساتھ ہیں ہمارا تمہارے ساتھ مشن ایک ہے انما نہنو مستحد ہم اگر مسلمانوں کو ملتے ہیں تو ان کا ان کو تو صرف مذاق کرنے کے لیے ملتے ہیں ان سے ان سے ان کو کتنا شاندار مذاق ہے کہ وہ مطمئن ہے ہم سے ہم نے ان کو اطمینان دے کے رکھا ہے اطماد دے کے رکھا ہے اس سے بڑا کیا مزاق ہے اللہ, اکبر اللہ, اللہ مزاق کرتا ہے یا کرے گا اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی نو ہیں یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ہاں یہاں ایک بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اللہ مذاق کرے گا یا اللہ مذاق کرتا ہے اسی طرح بعض دوسرے الفاظ قرآن مجید میں ہیں یو خاد بہ خادم یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ ان کو دھوکہ دے مکر و مکر اللہ یہ مکر کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے تو الفاظ کو اس طرح بیان کرنا اس سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے ہاں جی اللہ مذاق کرتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے اندر تو اس کی ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اچھی ہیں اچھی صفات اللہ کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں ہاں جی اور بری چیزوں سے تو ہم اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں ہاں بری چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں لیکن پھر قرآن مجید میں یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی دھوکہ دیتا ہے ایک تو یہ مقابلے کے اندر ہے تاکہ بات کو واضح کیا جائے کہ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے ایمان والوں کے اللہ تکبیر کرتا ہے کہ ان منافقوں کو ناکام کرے کافروں کو ناکام کرے ان کے دھوکے کو ختم کرے اور ایمان والوں کی مدد کرے ہاں جی ایک تو اس کا معنی یہ ہے اور دوسرا معنی جو زیادہ تر مفسرین نے کیا ہے ابن عباس اور دیگر اس کے اندر شامل ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا وہ, وہ مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مذاق کی ان کو سزا دے گا تو اللہ تعالیٰ مقابلے میں رد عمل میں کیا کرے گا ہاں اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ طریقہ ایسا ہی استعمال کرے گا اس کے لیے مثال قرآن مجید میں سے دی گئی ہے کہ یہ منافق لوگ جو ہیں یہ بھی ایمان والوں کے ساتھ مل کر قیامت کے دن چلیں گے اور کہیں گے ان ضرور نقت بسمنور کہ بھائی ذرا انتظار کرو ذرا ٹھہرو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور جو تمہارے پاس روشنی ہے اس روشنی سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے دو تو وہ اکٹھے مل کے وہاں چلیں گے ہاں جی تو پھر ان سے کہا جائے گا تمہیں نور چاہیے تمہیں روشنی چاہیے ٹیلر جے وراءکم کم نورا ذرا پیچھے چلو نا یہ ذرا وہ اس جگہ پر پیچھے یہ نور ملتا ہے روشنی ملتی ہے جہاں سے ان کو مل گئی ہے وہاں سے تم بھی لے آؤ تو جب جب وہ وہاں پہنچیں گے وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے بسور اللہ باب پھر درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی ہاں جی اور وہ ایمان والے ادھر اور یہ ادھر یہ جن... ایمان والے جنت کے رستے پر اور یہ واپس جائیں گے کہا جائے گا جاؤ جا کر وہ روشنی وہاں سے حاصل کرو دیوار کے یعنی پردے کے حائل ہونے کے بعد ان کا رخ ہو جائے گا دو کی طرف تو اس آیت کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ اللہ اللہ یاساج و بہم سے کیا مراد ہے کہ اللہ ان کے استہزاء کی سدا دے گا ان کو اللہ جو یہ منافق دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دھوکہ دے گا کیا مطلب دھوکے کی سزا دے گا ان کو ورنہ ایسی چیزوں کی نسبت جو اچھی نہیں ہے جو صفات اچھی نہیں ہے اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہیں ان کی اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا یہ مجاہد نے ابن عباس نے اور دیگر مفسری نے یہ معنی کیا ہے ان کا اللہ یس او بہم اللہ تعالیٰ بھی مزاق کرے گا ان کے ساتھ اللہ اکبر آ, کچھ مائوں نے سوال کیا تھا اس سے وہ با, با, بات بھی سمجھ آ سکتی ہے ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم رشاوا دیکھو نا اس سے پیچھے کیا ہے سوا ان علیہم ان زرتهم ام لم تنذرهم یہ نہیں کہا سوا ان علیکم یہ نہیں کہا سوا ان علیہم یہ کہا برابر ان پر آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں تو ختم اللہ اللہ قلوب الباس کہتے ہیں جب اللہ نے مہر کر دی جب اللہ نے ہی مہر کر دی تو پھر ہمارا کیا قصور ہے ہاں جی کسی انسان کا کیا قصور ہے ہاں جی اللہ نے پردے ڈال دیے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ رویہ غلط اختیار کرتا ہے مسلسل ہی غلط چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو روک دیتا ہے نیکی سے ہاں جی ایمان سے ہدایت سے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ انسان اپنے غلط رویوں سے یہ ثابت کر دیتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے نا جو علم باقی لوگوں کو نہیں ہے اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں اس قسم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ سدا دیتا ہے اور ان اللہ علا کل شع ان قدیر آگے یہ لفظ آئے ہیں اور اللہ قادر ہے قدیر ہے سزا دینے پر اس کا حق ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہیں یہ یہ بات یہاں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے و یم فی تو یا اللہ کھینچتا ہے ان کو کیا مطلب محلت دیتا ہے اللہ جلدی نہیں پکڑتا یہاں بھی اسکال کا رد ہو رہا ہے اللہ تعالی جل... اللہ موقع دیتا ہے کر لے بھائی کر لے بھائی اور کر لے اور کر لے اللہ کی اللہ بہت لمبی محلت دیتا ہے انما نم لی لہم لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم محلت کیوں دیتے ہیں کہ یہ کر لے جو اس... یہ کرنا چاہتا ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے قیامت کے دن آ کے یہ نہ کہہ سکے مجھے موقع نہیں ملا مجھے مہلت نہیں ملی بس ایک ہی غلطی کی تھی فورن پکڑا گیا اگر مجھے موقع ملتا ہاں تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حجت اس کے اوپر قائم ہو جائے ہم اس کو مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہمیشہ یہ ہے تو اللہ مہلت دیتا ہے فی تغانہ کہ اپنی سرکشی میں یا یہ بھٹتے پھرتے پھرتے اس حجت کو پورا کر دیں کہ قیامت کے دن پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا ہمیں اگر مہلت مل جاتی تو ہم یہ کر لیتے ہم وہ کر لیتے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر الا اکلزی نشترب اللال تب فما ربحت بحتی وما ماکانو محتین وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے فمار بےحد تجارت ہم پس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے و ماقانو محتین اور نہ ہی تھے وہ ہدایت حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا لمبا وقت تھا بڑی لمبی ان کو مہلت ملی نبی کے معاشرے کے اندر رہنے کا ان کو موقع ملا قرآن ان کے سامنے اترتا رہا جہاد ان کے سامنے ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کی مدد آسمانوں سے ایمان والوں پر اترتی رہی فیصلے ہوتے رہے حالات اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کرتا رہا تو بڑا موقع تھا کہ یہ بھی ہدایت حاصل کرتے یہ بھی اپنی اصلاح کرتے اور اگر ایک دفعہ غلط فہمی ہوئی ہے تو پھر درست ہو جاتے نبی کے ساتھ بیٹھتے اپنے شبہات کو رد ختم کر لیتے معاملات کو درست کر لیتے لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے قرآن سے نبی سے اور نبی کے خوبصورت ماحول سے معاشرے سے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں گویا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہدایت دے کر گمراہی کو خریدا ہے گمراہی کو پسند کیا ہے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو قبول کیا ہے یہ اشارہ ہے ان کے اس رویے کا کہ, کہ اگر یہ موقع سے فائدہ اٹھا کر ہدایت حاصل کرنا چاہتے تو بڑا موقع تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اندر سے یہ چاہتے نہیں تھے ہدایت ان کا مقصود ہی نہیں تھی مقصود کیا تھی گمراہی لوگوں کو دھوکہ دینا اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک ہونا تو یہ گویا کے گمراہی کو انہوں نے خریدا ہے بندہ خریدتا اسی چیز کو جس کو پسند کرتا ہے جس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے اس کو اس کی قیمت دیتا ہے اور ان ظالموں نے قیمت کیا ادا کی ہے ہدایت کی قیمت سبحان اللہ نبی کے ساتھ سے فائدہ نہ اٹھانا قرآن مجید سے فائدہ نہ اٹھانا اس نے پاکیزہ ماحول سے فائدہ نہ اٹھانا اس کے اندر اپنے نفاق کے اوپر جمے رہنا شرارتوں خباستوں سازشوں کے اوپر چلتے رہنا کافروں سے دوستیاں نباتے رہنا مخبریاں کرتے رہنا اللہ اکبر یہ یہ تھی ان کے یہ ان کو ان چیزوں کو انہوں نے پسند کیا اور پھر قیمت دی ہے اس ہدایت کی قیمت پر ان ظالموں نے یہ گمراہی حاصل کی ہے بظاہر یہ ہے اس کو بڑی شاندار تجارت سمجھتے ہیں ہم نے بڑی ہم میں بڑی خوبی ہے ہم نے بڑی عقل مندی سے یہ کتنا شاندار ہمارا رویہ ادھر ان کو بھی مطمئن رکھا اور جناب ان سے بھی دوستیاں قائم رہیں فائدہ بھی ہر طرف سے اٹھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتے تھے غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے وہ جی میرا یہ عذر تھا جہاد کے لیے ورنہ میں تو بالکل تیار تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو اس قسم کے روی یہ فرمایا کہ بکتی سی بات ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو نہ قیامت کے دن کوئی اصل فائدہ تو قیامت کا فائدہ ہے نا کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی یہ تجارت یہ سودا جو انہوں نے کیا ہے ہدایت کی قیمت پر گمراہی کو قبول کیا ہے یہ یہ تجارت یہ منافقوں کی تجارت ہوتی ہے اور یہ نقصان دہ تجارت ہے اللہ اکبر اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں واضح ہے تو انہوں نے یہ رویے میں بالکل جو کافروں کا رویہ تھا وہ رویہ انہوں نے بھی اختیار کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کا اعلان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آگ اگلی آیتوں میں ان کی مثال بیان کی ہے کہ جو کافروں کے رویے وہ تو مانتے ہی نہیں نا انہوں نے تو انکار ہی کر دیا اور ان ظالموں نے مان کر انکار کیا اب اس ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے مسلح کا مسلزنارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم ومكم وعميون فهم لا يدعون ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آگ جلائی استوقد نارہ جس نے آگ جلائی فلما اضاءت پاس جب روشن کر دیا اس آگ نے ما ماہو جو کچھ اس کے ارد گرد تھا ذہا اللہ تو لے گیا اللہ بے ان کے نور کو وہ تاراکاہ اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں لا يبصرون وہ نہیں دیکھتے سم بہرے ہیں بک گنگے ہیں اندے ہیں فہم لا یر پس وہ نہیں لوٹیں کوئی فرق نہیں رہ گیا ان لوگوں میں جن کے بارے میں کہا گیا تھا ختم اللہ کلو بہم ولا وعلی والا وعلی رشاب ان کے بارے میں کہا بکم بکمن فہم لا یار ان کے بارے میں بھی کہا لا ہوں ان کے بارے میں کہا گیا لا يرجعون یعنی یہ وہ منافق کے کلمہ پڑا تھا لیکن وہ سارا دھوکا دینے کے لیے پڑا تھا وہ مسلمانوں کو اعتماد میں رکھ کر نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا کافروں سے دوستیاں نبھا کر مخبریاں کر کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا تو یہ نقصان پہنچانے میں کافروں سے بھی بڑھ گئے اور ان کا نفا کفر کے درجے پر پہنچ گیا بالکل ان کے برابر ہو گیا اب ان کی یہ مثال بیان ہو رہی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی جب آگ جلی اس نے روشن کر دیا جی ماحول کو روشن کر دیا تو ظاہر ہے چیزیں جب روشن ہو جاتی ہیں چیزیں نظرآ نظر آنے لگ جاتی ہیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں ہاں جی جیسے کہ ایک آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے کتاب کو مانتا ہے شریعت کو مانتا ہے سمجھیے اس کو باتیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں لیکن لیکن پھر کیا ہوا آگ بج گئی روشنی ختم ہو گئی ہیں جی اور چیزیں وہ جیسے پہلے اندھیرے تھے اسی طرح اندھیرے چھا گئے ترا کہ ہم فی ظلمات سرون وہ وقتی طور پر تھوڑا سا ایک موقع آیا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ نور ایمان سے اپنے دل کو منور کر کے ایمان کی روشنی کے ساتھ ہدایت کا رستہ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے یہ کر سکتے تھے لیکن لیکن کچھ بھی ان کے پلے میں نہیں رہ گیا وہی اندھیرے پھر چھا گئے وہی کفر کے دبیز پردے پھر ان کے اوپر چھا گئے وہی وہی کیفیت کہ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ حق کی بات سن سکتے ہیں تو بالکل یہی کیفیت ان کی ہو گئی کافروں اور منافقوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر یہ بات وعد فرمائی ہے ایسے منافقوں کی مثال کہ جن کے اندر نفاق اتنا شدید ہے ہاں جی کہ وہ بالکل کفر اور نفاق میں کوئی فرق نہیں رہ گیا نہ ایمان میں نہ عمل میں نہ کسی چیز میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ باقیوں کو سزا دیتا ہے آن درتا ہوں ماملم درم ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر صدا دی ہے دوسری مثال اس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ او اللہ یا بارش کی طرح من سما آسمان سے جو بارش نادل ہوتی ہے فی ہے ظلمات اس میں اندھیرے بھی ہیں وہ اور کڑک بھی ہے و برق اور بجلی بھی ہے چمک بھی ہے یج الصاب اہم وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آزان ہم اپنے کانوں میں من سوا کے کڑک سے کڑک کے بچنے سے حادر الموت موت سے بچتے ہوئے اور اللہ محیط کھیرنے والا ہے بالکافرین کافرین کافروں یقاد البرقو قریب ہے کہ بجلی چمک یخو اچک لے جائے اب سور ان کی نظروں نگاہوں کو کلا اگو جب وہ روشنی جب اس نے روشنی کی لہم ان کے لیے مشوفی ہے چلے وہ اس میں وحدا اد اور جب اندھیرا کیا علیہم ان پر منہ تو کھڑے ہو گئے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا اللہ باب سم البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو و اب ہم اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ بے شک اللہ اللہ کلِ شن ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہاں یہ مثال ایسے لوگوں کی ہے جن کا نفاق پہلے لوگوں جیسا نفاق نہیں ہے ان کا نفاق نسبت ان سے ہلکا ہے جیسے بھائی کفر کی قسمیں ہیں نا کفر کی قسمیں ہیں ایک کفر سری کفر ہے ایک کفر, کفر دونا کفر ہے بعض کفر وہ ہیں جن کے ارتکاب سے بندہ بالکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بعض کفر ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو یہ جیسے کفر کی قسمیں ہیں نا ایسے ہی نفاق کی بھی قسمیں نفاق کی بھی قسمیں ہیں نفاق, قسم نفاق کئی مرتبہ بہت شدید ہوتا ہے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفاق ذرا ہلکے درجے کا ہوتا ہے تو یہاں جو مثال بیان کی گئی ہے وہ ذرا ہلکے درجے کا نفاق ہے اس سے پہلے درجے کا نفاق بھی واضح ہو جاتا ہے فرمایا مثال سمجھو یہ دوسرے قسم کے منافقوں کی مثال کیسی ہے جیسے آسمان سے بارش اتری جب بارش ہوتی ہے تو بادل آتے ہیں اندھیرا چھا جاتا ہے روشنیاں نہیں رہتی دن کے اندر بھی سور کی روشنی جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے اور اگر رات کے وقت بارش ہو تو ستاروں کی تھوڑی بہت روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے بہت بادلوں کی وجہ سے بہت زیادہ گہرا سیاہی جو ہے وہ چھا جاتی ہے فرمایا یہ ہیں ظلمات ان یہ اندھیرے ہیں بارش کے اندر اندھیرے بھی ہوتے ہیں رات بجلی کی کڑک ہوتی ہے ظاہر ہے بادل آتے ہیں بادلوں میں بہت زیادہ کڑک ہوتی ہے ہاں جی اور اس سے اس کے ساتھ بڑی خوفناک آواز ہوتی ہے ایسی آواز کہ بندے کے کام کے پردے پھٹ جائیں یہ آواز کی بڑی شدت ہوتی ہے اس کڑک کی وجہ سے اور پھر فرمایا کہ بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے یہ بارش ہے بارش کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں مفسرین نے ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مفسرین نے کیا فرمایا کہ اس بارش سے مراد اسلام ہے بارش سے مراد اسلام ہے اور اسلام کے ساتھ جو مشکلات ہیں جو تکلیفیں ظاہر ہیں اسلام کے ساتھ بڑی تکلیفیں ہیں بڑی مشکلات ہیں بڑی دشمنیاں ہیں بڑے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے ایسے ایسے مسائل الجھتے ہیں کہ بندے کو بچ بچ کے بڑی مشکلات سے زندگی بسر کرنا پڑتی ہے حلال و حرام کے مسئلے ہیں عوامر و نباہی ہیں ہاں جی یہ بہت ساری چیزیں دشمنوں کا مسئلہ خوف بہت کچھ ہوتا ہے تو اسلام ایک بڑا امتحان ہے اس کے اندر بڑی مشقتیں ہیں بڑی تکلیفیں ہیں تو بارش سے مراد اسلام ہے اور پھر جو آگے یہ ظلمات ان اس سے مراد تکلیفیں ہیں مشقتیں ہیں جو اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑتی ہیں اور برق بجلی کی چمک اس سے مراد کامیابیاں ہیں اسلام میں دونوں چیزیں ہیں نا ایک طرف تکلیفیں ہیں بڑی مشقتیں ہیں دشمنیاں ہیں اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں بھی دیتا ہے جہاد مسلمان کرتے ہیں بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں بھی رکھی ہیں تو برق سے مراد چمک سے مراد یہاں کیا ہے کامیابیاں تو اسلام کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں تکلیفیں بھی اور کامیابیاں بھی اور منافقوں کی خصلت کیا ہوتی ہے کہ یہ کامیابیاں تو حاصل کرنا چاہتے ہیں پر مشقتوں میں پڑھنا نہیں چاہتے تکلیفوں کو تکلیفوں ان رستوں کو ہی نہیں اختیار کرتے ومن اللہ سے میّ اللہ حرفہ خیرمانب ہاں اب تو اگر تو کوئی بلائی مل گئی اچھائی مل گئی ہاں جی بڑا نام مل گیا بڑی غنیمت مل گئی ما شاء اللہ جی اسلام بڑا اچھا ہے جی اس, جی اس میں یہ فائدے ہیں جی اس میں یہ فائدے ہیں جی یہ ہے جی وہ ہے اور پھر جب کوئی ازمائش آ گئی انقلب اعلیٰ وجہ تو جب کوئی ازمائش ظاہر ہے اسلام کے ساتھ بندے پر ازمائشیں تو آتی ہی آتی ہیں جب ازمائش آ گئی جب سختی آ گئی تو فورن بھاگ گیا اور کہتا ہے میں, میں یہ نہیں برداشت کر سکتا بھائی بھائی یہ, یہ آپ کا کام ہے یہ آپ کریں میں نہیں کروں انقلب اعلیٰ وجہ خسرت دنیا وال فرمایا اس نے دنیا کا بھی برباد کر دیا اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا دنیا برباد کیوں ہے ایسا آدمی ہمیشہ بدنامی ہوتا ہے ہاں جی کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا سمجھ آ کبھی بھی یہ دنیا میں عزت نہیں تو اللہ کہتا ہے یہ خسارہ ہی خسارہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظال کا الخسران المبین تو منافق کا رویہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے فائدے اٹھا لے لیکن اسلام کی مشقتوں تکلیفوں کا راستہ اختیار ہی نہ کرے یہ یہ یہ منافق اور ایسے منافق بھی موجود تھے ہاں جی جو بس مل جل کر رہنا چاہتے تھے اور غنیمتوں میں سے بھی حصہ لیتے رہتے تھے اور مطمئن بھی رکھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور معاملے کو اپنے کو سیدھا بھی رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہاں بیان فرمائی ہے فرمایا کہ جب کوئی سختی آتی ہے نا یجالونا صواب اہم فی من ثوا کے حاضر الما اس وقت تو جناب جیسے کڑک کی وجہ سے بندہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کے میرے پردے نہ پھٹ جائیں تو فرمایا جب کوئی جہاد کا مسئلہ ہے جہاد تو پھر اس وقت تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے کہ یہ مرنا نہیں ہے بھئی یہ مرنے والا رام یہ شہادت تو بہرحال موت ہے نا تو مرنا تو ہم نے ہے نہیں تکلیف تو ہم نہیں اٹھا سکتے تو یہ یہ ان کا رویہ رہا ہے ہمیشہ منافقوں نے جہاد سے ہی بھاگنے کی کوشش کی ہے سورہ توبہ میں تو اتنی وضاحت ہے اس بات کی منافق کی بڑی پہچان نماز پڑھ لیتا ہے روزہ بھی رکھ لیتا ہے لیکن منافق کو پہچانا جاتا ہے صحیح معنوں میں جہاد کے اندر چھوٹے سے چھوٹا نفاق بھی جہاد میں ظاہر ہو جاتا ہے وہ نہیں بندہ پھر اپنے آپ کو اپنے نفاق کو چھپا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے کہ جن کے اندر کچھ ایمان ہے ہاں جی اور اس سے کچھ اچھے کام بھی کر لیتے ہیں لیکن اسلام کی تکلیفوں مشقتوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ تعالی پھر ان کے ساتھ رویہ پہلے لوگوں سے ذرا مختلف رکھتا ہے بلو اللہ با بہم با اب ان کو تو گنگے بنا دیا تھا بہرے بنا دیا تھا اندھے بنا دیا تھا اور یہ فیصلہ کر دیا تھا واضح کر دیا تھا فہم لا لیکن ان کے بارے میں یہ انداز نہیں اختیار کیا فرمایا اگر اللہ چاہتا اللہ قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے بلو شاہ اللہ باب سم احم ایسے جو جن کے اندر نفاق پہلے لوگوں سے کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ اندھے بنایا نہ ان کو ان کے اوپر مہریں لگائیں نہ ان کے اوپر پردے ڈالے نہ ان کو بہرے قرار دیا نہ ان کو توفیق سے محروم کیا ان کے لیے موقع رکھا ہے اللہ تعالی آخری موقع بھی بندے کو دیتا ہے اللہ تعالی کسی سے موقع چھینتا نہیں اللہ کا یہ نظام ہے اللہ کی شفقت اللہ کی اپنے بندوں سے سبحان اللہ اتنی گہری شفقت ہے اتنی رحمت ہے اللہ تعالی کی رحمت اس کے غزب پر ہے تو اللہ تعالی یہ ذرا تھوڑے کم منافق ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ لو ان کے ان کے ساتھ ہم نے وہ رویہ نہیں اختیار کیا اور بھائی اس سے یہ ثابت ہوا کہ بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد کئی مرتبہ اس انتہا پہ خود پہنچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق دنیا میں ٹھہر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کی صلاحیت کو سلب کر لے اور جب تک وہ تھوڑا سا بھی رویہ اپنا اچھا رکھتا ہے اور ہدایت کو قبول کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ اس کا راستہ نہیں روکتا یہ ثابت ہوئی اللہ ان اللہ کل اللہ قادر ہے کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے بندوں کو موقع ضرور دیتا ہے اور کسی کو ہدایت سے روکتا نہیں ہے لیجیے یہ دوسری مثال ہے دو مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دو مختلف درجے بیان کر دیے ہیں تو الحمد سورہ سورا کے آغاز میں ان لوگوں کی صفات کا ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں کتاب تو ہدایت دینے والی ہے لیکن ہدایت حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں ان کی کیا صفات ہیں ان کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد دوسرے اس طبقے کا ذکر کیا جو بالکل رد کرنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں کافر ہیں یہ دوسرا طبقہ ہے جو ہدایت سے مکمل طور پر محروم ہیں اپنے انکار کی وجہ سے اور تیسرا طبقہ منافقین کا ہے منافقین کا ہے گئی ان کے بھی مختلف درجے ہیں منافقین کی خسرتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ ہدایت کے لیے یہ تیسرا طبقہ ہے ایک کافر ہیں ایک مومن ہیں درمیان میں یہ منافق ہوتے ہیں کہ کلمے پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں مسلمانوں میں شامل رہنے کی کوشش کرتے ہیں تعارف اپنا یہی رکھتے ہیں لیکن ہدایت کے اعتبار سے وہ بھی جو اونچے درجے کے ہیں وہ بالکل محروم رہ جاتے ہیں اور پھر جتنا جتنا اسلام سے دور ہوتے ہیں اتنا اتنا ہدایت سے اور اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں یہ منافقوں کا بیان کیا منافقوں کی خصلتیں بیان کیں تاکہ ہر دور میں مسلمان اپنے معاشروں میں پہچانے سمجھیں ہر شخص خود اپنے رویے دیکھے محاسبہ کرے سمجھے کہ ہم لوگ کس کیٹیگری میں شامل ہیں اور ہمارے پاس ہدایت کیسی ہے رویے ہمارے کیسے ہیں اللہ کے دین اللہ کی شریعت اور اللہ کی کتاب کی مناسبت سے تو یہ تین گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ کل سے پھر جو آگے موضوعات ہیں انشاءاللہ وہ شروع ہوں گے واخر دعوانا الحمد